خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داغے شکر خدا ہر دل میں زندہ باد زندہ باد کا بڑھاتے جائیں گے احمدیت بندا احمدیت بندہ احمدیت بندہ احمدیت بندہ احمدیت بندہ احمدیت بندہ ایسی کام بھی ہے دنیا میں جو کلمامٹ ہے جو لواتی ہے احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدی زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ ہم کو اب پہچانو کہاں ایمان ہے لوگو قدر جہاں چل کی کس نہ اسلام ہے لوگ بہ مدیت زندہ باب احمدیت زندہ the but she or the moon I کا انکار گے. دل وہ دو سمندروں کو ملا دے گا جو بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے سے ملیں گے All right. <laughs> تو علیکم اسلام علیکم قال Alcohol کم بوغزات filt demonstzenia hocون спортار سيفر السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ پیارے کی میں محبت اور کیا کچھ کہتے ہیں, اور, ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت میں دنیا میں ایک انقلاب کی وجہ دیکھی بدقسمتی سے جب بات آگے بڑھتی ہے تو یوں احساس ہوتا ہے کہ جس طرح جو ایک مولوی کا کام ہوتا ہے محبت سے لوگ ملتے تھے اور بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک آپ کو درخواست کرتے تھے کہ آپ کیوں نہیں دعویٰ کرتے ہم مریضوں हैं ہے تمہیں پہ نظر تم नजर तुम و خدا खुदा करिए کہتے ہیں مجھے ابھی حکم نہیں تھا یہ کام بھی کر سکتا پھر جب نے جماعت بنائی خدا تعالیٰ کی لوگوں کو بتایا کہ اللہ مجھے اسلام کو اثر نو زندہ رہ کر دکھانا ہے اور آہستہ آہستہ جو جو بات آگے بڑھی ایک وقت آیا کہ آپ نے یہ اعلان کیا کہ خدا نے مجھے کہا کہ میں مقام نبوت پر سرفراز ہوں اس بات کا اعلان تھا کہ ایک طوفان اٹھا جو صرف بر صلی رحم میں نہیں رکا بلکہ علماء ہے اگر میں ان کو علاق کہہ سکوں انہوں نے سارے ہندوستان میں اور پیر عرب میں بھی یہ افواق گہرائی کے شخص قافل ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت کا دروازہ کھلا ہے آپ نے جو بات کی جب ہم پیش کرتے تو ہیں, ہیں, صاحب تو ہیں تو لوگ نے, نے کہا کیا ہے تاکہ اس بنیاد کے اوپر آگے چلیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا مرزا صاحب نے ایسی بات کی جو جی امت میں ہوتی نہیں یا مرزا صاحب نے ایسی بات کی اس میں کی بہت سے بزرگ کئی صدیوں سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں اور اس وقت بھی اسلام میں بڑے بڑے فرقے جو ہے ان کے بانی مانی یہ سارا کچھ کہہ چکے ہیں تو کس حوالے سے آج بات کریں گے میرا صاحب نے دعوی کیا نبوت کا تھا کیا کدھر سے یہ مسئلہ ٹڑا ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ کی کتاب ایک چھوٹا سی کتاب جو ہے الرسیت کے نام سے اس میں اب لکھتے ہیں کہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ نبوت کا دروازہ معطل کرے, کرے بلکہ اس کا عمل قیامت تک ہے ہیں کہ میرے پر یہ کھولا گیا ہے کہ حقیقی نبوت کے دروازے ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالکل بند, نہ نہ بند نہیں سمجھتے بلکہ ان کے مسیح اسرائیلی نبی کے واپس آنے کے لیے ابھی ایک کھڑکی کھولی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ ختم نبوت جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ختم نبوت کے متعلق میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ کے بڑے یہی ہیں کہ نبوت کے امور کو علیہ سے لے کر آ حضرت پر ختم کیا. یہ اور دوسرے یہ کہ کمالات نبوت کا دائرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ قرآن نے نہ باتوں کا کمال کیا اور نبوت ختم ہو گئی عما اس اکمل اکم اسلام ہو گیا اور, ہیں کہ دیکھو اس کے پر یعنی سے اور جانتا ہوں کہ تمام نبوت ختم ہے اور اس کی شریعت ختم و شرائع ہے مگر ایک قسم کی نبوت ختم نہیں یعنی وہ نبوت جو اس کی یعنی فرماتے ہیں یہ, یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ حضرت امت نہ پاتا کیوں کہ اب بجوز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہے شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے ہو بس اسی بنا پر میں, ہوں میں آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی ذاتی میری خوبی نہیں اس میں ہاں حضرت کی محبت اور آپ کی داد کے نتیجے میں مجھے کہا کہ کوئی نبی اور رسول ہے پھر آپ فرمایا کہ مجھے یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہے کہ ایسا نبی مان تمام جو شریعت تو صاحب کو اس موضوع کو پر خدا کے اوپر بڑا حاصل ہے تو میں نے کہا اسی کو شروع کرتے بدو جی کوئی نہیں ہمارے اور آپ کے عقیدے میں کوئی اختلاف کوئی اختلاف کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک تو آپ انتظار کر رہے ہیں جس نے اور جب وہ آ جائے گا تو آپ اس کو وہی مقام و مرتبہ دیں گے جو ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے کریئٹ کیا اس لیے میرے نہایت پیارے آپ کھلے دل سے دل سے اپنے بڑوں کی باتوں کو سن کر پھر مرزا صاحب کی ضرورت وقدہ ہمارا بھی وہی بھی وہی ہے ابھی جو حضور اسلام کے اقتات پڑھے اس میں جو ایک بات بیان سمائی ہے کہ جو ختم میں نبوت کا اصل مطلب یہ ہے کہ کمالات نبوت ختم ہو گئے ہیں اور جو انتہا تک کسی کو کوئی مقام مل سکتا تھا بات حضرت محمد قاسم صاحب نے اپنی کتاب میں بیان حضرت محمد علیہ السلام سے تھوڑا سا پہلے چند پہلے پہلے پیدا ہوئے اور کچھ زیادہ عمر نہیں پائی انہوں نے رشید احمد گنگوئی اور صاحب یہ دونوں ہم عمر تھے ہم مکتب تھے اچھا ہم درد تھے اور انہوں نے جوبن میں جو یو پی کے اندر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے وہاں پہ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا اس کا نام مدرسہ دیوبند رکھا تو اس زمانے میں انہوں نے ایک کتاب دی تھی میں اس کتاب کا پس منظر بتاؤں گا تو بہت بہت لمبی ہو جائے گی لیکن تہذیر الناس انہوں نے کتاب لکھی اور قاصم نانوتھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی مسلمانوں کے نزدیک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں اچھا. اور یہ تمام لوگ ان کو مانتے ہیں بہت زبردست بزرگ تھے روحانی بزرگ تھے انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے آنا یا بعد میں آنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے تو ختمہ زمانی جو ہے وہ وجہ فضیلت نہیں ہے اور یہ عوام کا کیتا ہے عوام کے خیال میں جو ختم نبوت کے معنی بیان کی جاتے ہیں خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے حالانکہ مقام خاتم ندیم مقام ودا ہے مقام فضیلت ہے اور آگے بھی چاہنے میں کوئی فضیلت آئی نہیں اس لیے اصل جو چیز ہے وہ خاتمیت مرتبی ہے جو ابھی اللہ علیہ وسلم کی میرے صاحب نے اقتباس پڑھ کے سنایا تحریر مقام جو ہے وہ مرتبی میں ہے اور اس کے بعد انہوں نے نے جب نے وہ شائع کی ہیں تو اس میں ایک کتاب جو تہذیب الناس ہے یہ ادارہ العزیز گجرا سے جو اس کا ایک ایڈیشن شائع ہوا اس میں علامہ خالد محمود صاحب جو آج کل مانچسٹر میں ہیں یو میں انہوں نے اس میں لکھا کہ خاتمیت خاتمیت جو ہے اس کے مقابلے میں خاتمیت مرتبی میں باہر زیادہ ہے اور لوگوں کی کشش اس طرح زیادہ ہوتی ہے اور اس کا جو حاشیہ لکھا ہے حافظ عزیز الرحمن صاحب نے وہ یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے مثال لے کے سمجھائی بات کہتے ہیں بات یہ ہے کہ حضرت کے صدیق رضی اللہ رض تمام صحابہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اور آپ کے بعد کئی صحابہ آئے کئی مان لے کرائے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق سب سے, سے افضل ہیں اور جو سنی ہیں وہ ان کو تمام کا ہیں. یہ نہیں کہ ان کے بعد کوئی ولی نہیں ہوا لیکن وہ سب سے افضل ہیں باوجود اس کے ان کے بعد بہت سے ولی ہیں اس لیے آذور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے آنا یا بعد میں آنا یہ مقام فضیلت نہیں ہے اور یہ بات جسم نے قاسم اللہ نوت اللہ صاحب کی کتاب کون پڑتا ہے اور پھر ان کی زبان بھی بڑی مشکل ہے علما کو بھی سمجھ نہیں آتی وہ تلاش کرتے ہیں کہ قاسم اللہ نوجو صاحب کی زبان بڑی مشکل ہے اور عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی علما کو سمجھ نہیں آتی نے کیا کیا صاحب کہ انہوں نے ان تمام نکات کا رد کر دیا جو قاسم میں لکھا لکھا تھا قاسم نے کہ خاتمیت قاسمت عوام کا کیتا ہے اس کے اوپر سنی فرقے کے جو بانی تھے بریبی فرقے کے بانی احمد رضا خان صاحب انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ خاتمیت زمانی کا تو خود آزور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ اقرار کیا ہے ان ان کو الٹی گئی. اب یہ کلا بازیاں کھا رہے ہیں جو دیوبندی مولوی ہیں یہ کلا بازیاں کھا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں nah, نہیں nah, حضور تو عوام میں شامل نہیں ہے اگر حضور عوام میں شامل نہیں ہے تو پھر یہ حضور کا گیتا نہیں ہے آدمی جسمانی کا اور اگر خاتمی تو زمانی کا گیتا ان کا ہے تو وہ عوام میں شامل ہے اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ آگے گھڑا پیچھے کھائی اگر آپ یہ کہیں کہ خاتمیت خاتمہ زبانی کا گیتا ہے تو وہ عوام میں شامل ہو گئے اور اگر یہ کہیں کہ خاتمیت زمانے میں ان کا گیدہ نہیں ہے تو پھر وہ عوام میں تو شامل نہیں ہوتے لیکن پھر خاتمہ تو زبانی حاصل جاتی ہے تو یہ میں نے ان کے کچھ ریفرنسز کٹھی کی ہیں جیسے جیسے ہمیں وہ پروگرام میں موقع ملے گا لیکن میں چند باتیں آپ فیض کر دوں کہ ان کے نزدیک جو نس ہے نس کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے محکمہ انکار نہیں کیا جا سکتا اس जो اسلامیہ کے نام سے बेचा میں میں نے ساری باتیں بیان کی جناب صاحب لکھتے ہیں جیسے بادشاہ اور شہنشاہ کے نیچے جتنے بھی زیادہ بادشاہ ہوں گے اتنے ہی زیادہ اس کی ویلو بڑھے گی آگے اب یہ تحجیل ایسے ہی حضرت خاتمے اور امبیا کے محتاج نہیں جو اس کی ترقی اور افزائش کے لیے نبیوں کے تکثر کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں مان سکتے جو دیوبند ہے جس طرح شاہ شاہ اعظم کے ماتحت بہت سے بادشاہ ہوا کرتے ہیں اور یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت سمت میں آنا آپ کی عزت و قدروں کو دوبالا کرتا ہے مگر شاہی اور شاہی کی محبت میں کون سا تجربہ پڑھ بھی نہیں تو کسی کو لوگوں کو دھوکہ دے دیں یہ صرف ایک مثال ہے اس طرح इस بہت سی مثالیں اس میں موجود ہیں اس میں قاسم صاحب نے جو जो जो لکھی ہیں وہ ان इन सब اس उसको ہم اس چیز کو پیش کریں کہ حضرت نصیب اور صاحب کا دعویٰ کیا ہے اور اس دعوے سے پہلے اسی تشریح کو اسی تعبیر کو اور لوگ بھی پیش کر چکے ہیں اور قریب کے زمانے میں کاسمان صاحب بھی یہ پیش کرتے وعلیکم السلام جناب یہ تحزیل الناس سے مجھے آباد میں ایک اور مطالبہ کیا کہ یہ جو تحزیل الناسک کادیانیوں کی کتاب انہوں نے شاید پڑھی نہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو کادیانیوں کی کتاب ہے رسالت کی گئی ہے تو اس کو پابندی پڑی گی ہم ان کو دریا گز کر دیں گے دلچسپ خبر تھی جو اس تحجیر کے حوالے سے مجھے یاد آئے گی میرے پاس حوالہ موجود ہے اس کا پریٹری کا ٹیک یہ جو تجزیہ ناس ہے اس نے مجھ کو مولانا رحمت قادیانی لائٹس پر ہے کہ ہم نے کیا کیا اچھا ہے اپ لوگ ایل ڈی और हम लोग चैनल पर बैठे हैं एमएम फॉर सक्सेस तो और क्या मलखंड में हम रहने चले गए और अब लोग क्या हम लोगों को तो مطلب ਕੁਝ ਜੀ ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਲਗਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਐਮਡੀਪਾਈ ਚਲੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਉਹ ਤੋਂ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਨੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਗੇਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖ ਮੈਂ ਪੜਿਆ میو نے <austin> مومنوں میں شادی کرنی چاہیے اگر ایسا نہ نہیں ہے ہم صرف یہ کرتے ہیں چاہتے ہیں. میں اس کے بعد ایک सर सर से बात स्टार्ट होगा इसका जिक्र आ रहा है बस टाइम एडमिट आई स्पीक ये भी आप कोई लड़का ये मान के शादी करना चाहते हैं उनको सब चाहते हैं इनके बारे में बताते हैं और फिर जब हम जो होते हैं फिर कभी गौर होता है वहां आमतौर पर मैंने देखा है कि जब दो लोग शादी करते हैं कई किन याद करता है तो सबसे बेटर है कि किस तरह इस भी एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंड आल्सो हम جماعت عقائد کی بنیاد کے اوپر ایک فرقہ نہیں ہے سارے عقائد کی بنیاد پر اوپر ہیں لیکن جماعت اہم کیا اس لحاظ سے عقائد کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا فرقہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسا مشن ہے ایک ایسی موومنٹ ہے جو تبدیلی اسلام کے لیے قائم کی گئی ہے اور اس میں تبدیلی سام کا جو کام ہے وہ اس جماعت کے ہر فرد کا کام ہے وہ مرد ہو وہ عورت ہو بچہ ہو بوڑھا ہو بڑا ہو جوان ہو جو بھی ہو تو چونکہ تمام یونٹس جو ہے وہ فرد سے لے کے فیملی تک اور پھر جماعت تک سب کا ایک ہی کام ہے اس لیے ہم سب مشری ہیں چاہے ہم مستقل طور پر اوپر زندگی ہو یا نہ ہو اپنی اپنی سطح اپنے داری میں ہم سب مشری ہیں میں اگر ایک سے شادی کروں اور وہ میرے بچوں کی تربیت میں اپنے مال کی قربانی کرتا ہوں اپنے وقت کی قربانی کرتا ہوں اس میں وہ سب کہہ رہے ہیں وہ کہ جماعت بنا کے دو میرے کرتی چیزیں لا کے دو یہ کرو وہ کرو تم رہے ہو یہ بتاتا ہوں کہ ہماری بعض لوگ شادی کرتے ہیں حسن کے لیے بات کرتے ہیں دولت کے لیے بات کرتے ہیں تم صرف عورت کے اور دین کی وجہ سے شادی کرو تو ان کے دین میں بہت خطرہ ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے دین کو وہ گھر میں شار ہوتا ہے وہ ہاتم ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی چلایا جاتا ہے اسی طرح ہم لڑکیوں کو بلانے سے اس لیے اعتراض کرتے ہیں اور خاص مواقع پہ ایک دوسرے سے اجازت دیتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے یا نہ کریں کیونکہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے جیسے لاہوریہ نے کیا کہ لاہوریوں نے کہا جی کہ یہ بیلنٹ جتنے ہیں ان کی ہم شادیاں بھی کریں گے لڑکیاں دیں گے بھی لڑکیاں لیں گے بھی اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ آئیڈینٹیٹی ختم ہو گئی اور آئیڈینٹیٹی ختم ہونے سے اس کے باوجود وہ جو سن چوہتر میں ہوا انہوں نے بڑا شوق مچایا کہ جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ میں میری بیوی میرے بچے میرے ماں باپ سارے کے سارے اسلام کی تبدیلی میں اپنا اپنا رول ادا کرے اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم باہر سے نہ لائے اور اگر لائیں تو ہمارے, ہمارے اس کے لیے شبانہ پانچویں صورت ہے پانچوی قرآن کریم کی اس کی آیت نمبر چھ اگر پڑھ رہے تو بڑی بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کیا تعلیم دیتا ہے یہ, یہ آپ نے جو بات کیملی ثبوت ہمارے دوست ہے مسلمان سے اور بڑے شروع میں جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ ماں باپ کی خبر گیری کرتا, کرتا ہے جب یہ کرم والی آئی شادی کر کے ایک مہینہ دو مہینے شادی سے پہلے تم جو تو گا. ایک اس موضوع کو پر اتنی تو اسلام, کہتے کہ اسلام نے حکمت رکھی ہے جب وہ آئے تو پڑیں گے تو آپ کو پتا لگے گا جگہ صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جب گیا ہوں لائبریری تو پڑا ہے آپ کا ہاں uh, <laughs> لیکن قرآن مجید مجد خدا دی کتاب ہے لیکن اصل بنیاد اس کے نہیں ہے ترجمے تو ہو سکتا ہے جی وعلیکم السلام جی ہاں جیسا صاحب نے جکر فرمایا سے پیدا کرے گا اور یا جس میں بھی آنا ہے وہ آپ میں سے ہوگا اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ وہ آپ میں سے ہوگا سوال میرا یہ ہے لیکن تھوڑا سمے سے آگے بڑھا ہوگا دنیا تو بہت بڑی ہے اور اس میں خدا کے بہت سے لوگ ہیں جو جماعتوں میں ایک دوسرے کے لیے گہر کہلاتے ہیں کی جماعت میں ہاں جی بات یہ ہے کہ فیصلہ کرنا بڑا آسان کام ہے اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے Uh, حضرت موسا علیہ السلام کو یہ جی کہا کہ میں تمہارے بھائیوں میں تمہاری طرح کا اجنبی برپا کروں گا تو سب سے پہلے سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موسا علیہ السلام جو ہے ان کے پتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق جو ہیں وہ مشہور ہیں اور ان سے دو بڑے بڑے سرسے چلے ہیں تو اسحاق علیہ السلام کے لاب میں فیر عزت یعقوب علیہ السلام ہے اور یوسیف کے سلسلہ ہے وہ اسماعیل کا ہے اور وہ بھی بنواسماعیل تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں تمہارے بھائیوں میں تمہاری طلبہ کا برپا کروں گا تو بھائی کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بھائیوں میں سے یعنی بنواسماعیل میں سے آئے گا اب دوسرا جو پہلو ہے وہ ہی دیکھنے والا ہے کہ حضرت موسیٰ کس طرح کے نبی تھے تو حضرت موسیٰ ایک نبی تھے صاحب شریعت تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ بلا کے بوت دی وہ اپنی جگہ سے ہجرت کر کے گئے جس کے بغیر انہوں نے نوکری کی پھر اس سے شادی بھی کی اس خاتون سے اس طرح کی بہت سی سیملیرٹیز ہیں جو حضرت موسیٰ السلام میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی ان جیسا نبی آیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ موسا کی کتاب میں جو آخری کتاب ہے ان کی اس میں یہ لکھا ہے کہ آج تک موسا جیسا کوئی نبی نہیں آیا اس کا مطلب یہ کہ اس وقت تک جب تک یہ کتاب لکھی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی نبی نہیں آیا تھا اور پھر اس کی ایک مثال ہمیں قرآن میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایسا ہی رسول بھیجا ہے تو تم پر تباہ ہے جیسا کہ ہم نے کی طرف رسول بھیجا تھا تاریخی عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اور کوئی نبی نہیں آیا جو عیسائی ہیں وہ اس کو چسپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسیح علیہ السلام پر لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نبی نہیں مانتے وہ تو اس کے ساتھ یعنی کرتے ہیں. ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ ان کو خدا کا ایک اقنون کہتے ہیں پارٹ آف داٹی رائٹ تو ہی کینٹ بی اے پروفٹ وہ نبی تو نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ نبی ہے ہی نہیں نبی تو ہمیشہ انسان ہوتا ہے اور عظب مثلا علیہ السلام لے کر ہی حضرت اسلام, اسلام شریعت لے کر ہی نہیں آئے اور uh جو انہوں نے موسا بھی جگہ جگہ لکھا ہے اور پول نے پوری کر دی پول نے کہا کہ سلیپ لانت ہے اور یسو جو ہے اس نے اس لانت سے ہمیں اپنا مول دے کر چھڑوایا یعنی خود وہ سلیپ پر چڑھ گیا اور اب وہ کفارہ ہمارے لیے ہو گیا اور اب شریعت کی جانب سے اس نے ہماری جان جا دی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں موسیٰ کی طرح کا بھیج گا موسا صاحب شریعت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تاروکار جو شریعت کہہ رہے ہیں نبی نے مانتے اس کو تو وہ کیسے اس کے برابر ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تاریخ میں کوئی ایسا نبی موسیٰ السلام کے بعد نہیں آیا جو اس تاریخ کو برا اترتا ہو جو ممبر صلی علیہ السّلام کے اندر تو میں, سچائی اور میں سچائی لکھی ہے کہ جو ہوگا وہ پودا جب میں نے آسمانی باب نے نہیں لگایا وہ جڑ سے اخلاق کتاب اعمال کے اندر پانچویں باب میں جس وقت مسیح کے حوالے واقع شلیب کے بعد جاتے ہیں ٹیمپر کے اندر کے اندر تبدیل کرنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو نہ مارو کیونکہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو تم خدا سے مت جن کرو لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو تمہیں نہیں پتا کہ پہلے بھی جھوٹ ڈس اور اس کے دو چار بندے آ تھے تو دو چار سو بندے ان کے ساتھ بھی ہو گئے تھے لیکن وہ تھتر بتر ہو گئے ختم ہو گئے اس لیے اگر یہ جھوٹیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوزب اللہ نوزب اللہ خدا کی طرف سے نہ ہوتے تو ان کی جماعت نہ قائم ہوتی ہو جاتی وہ ختم ہو جاتے لیکن ان کی عالمی کامیابی جو سکسس ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ خود بائبل میں نیو ٹیسٹرمنٹ اور, اور ٹیسٹی میں بتایا گیا سود کے مطابق وہ سچے نبی ہے اس لیے آپ کو اگر ان کو سچا ماننا ہے تو آپ کو بائبل کے مطابق ان کو سچا ماننا پڑے گا ورنہ بائبل کا وہ سود غلط ثابت ہوگا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 جی بڑا بھیا بنیادی کا سوال ہے جو بھی آفر کر کہ یہ اللہ تعالی نے جتنے بھی پیغمبر پیغمبر وہ محدید کے حصے میں آئے تو خاص مسئلہ تھی کیونکہ تحریر تو بڑی پرانی پرانی ہے چائنا ہے کام کی بات ہے اور اس طرح ہندو ہندوستان کا دیش ہے وہ بھی اس کی بھی بہت پرانی ہے تو بس سر اگر ایکسپلین کر رہے کیونکہ کئی سوال بتریا بھائی یا ہم کہتے ہیں اس بھائی کا آپ جو بھی ترجمہ کر کیا حضرت علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا اس کو چونکہ میں فرمائی کم از کم مسلمانوں اور تاریخی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ السلام حدیث ہے تو اس دوران بھی کسی شخص نے آ کے لیے دعویٰ نہیں کیا وہ نبی ہوں جس کا ذکر کیا کہ پھر باہر جائے اس میں ہوں پھر یہ اللہ تعالی نے جب یہ رحمت حضرت اسماعیل کی نسل پہ کی تو اس کا وعدہ تھا ابراہیم السلام سے مبرکت سے نواز ہوا اب یہ تو ذاتی ہے نا حضرت ع سے لے کر حضرت عیسا تک آپ کی نسل میں, نبی نبی نبی نبی نبی نبی اور اگر میں ایک آ گیا تو ہم ناراض ہوں تو اس میں محبت کا ذکر ہے کہ بھائی ہوگا تو بھائی آپس میں ڈنا نہیں کرتے اس لیے میں حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ فلسطین میں دیکھتا ہوں ہم لڑتے ہیں یہ آئکن کو نظر نہیں آتی بھائی جیسا بھی ہو تو الف صاحب نے جواب دے دیا ہاں حضور علیہ نے ایک بات بیاں فرمائی تھی میں آخری زمانے میں جب یہ سارا اللہ بلّہ ہوگا اور مسلمان کمزور ہو جائیں گے جو حقیقت میں شرکا میرا ہوگا وہ میرے نقشے کے طور پر نہیں تھا مارے کھائی گھر سے بے گھر ہوئے صحابہ بے گھر ہوئے اپنا دفاع کیا تین سو تیرہ ہزار سے جا کے لڑے ہیں ساری زندگی یعنی آپ یہ سمجھ کہ کئی سال آپ زندہ رہے غریب کو مارا ہو کسی پر کوئی الزام لگایا ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی سیکھ تھی وہ کہتی ہے کہ حضور نے اپنی ذات یہ تو آج مسلم کے کام ہے اس لیے, صاحب کے لیے میرا, میرا, میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ سچ کدر ہے تو سچ کو کی نظر سے دیکھا کریں کہ انبیاء کی جماعتیں جب شروع ہوتی ہیں تو ان کو کیا ہوتا؟ ہم خدا کے فضل سے اس یقین پر قائم ہے سے گزریں گے آپ ہمیں مارو گے خوش ہو گئے کہ آپ اسلام کی بڑی خدمت کریں لیکن آخر میں ہوگا وہی وہ جو خدا نے میرے سے وعدہ کیا کہ میرا سلسلہ آگے بھائی گا اب اسلام کی زندگی میں کیا ہو؟ ہوا بیسارا کچھ ہوا آپ کے ساتھ اور تین سو سال پہ سہی آر میں ہم یہی کرتے ہیں اس لیے یہ معلوم کرنا بڑا آسان ہے کہ کس کو دیکھا جائے کہ کون سچا ہے وہ سچوں کی یاد ہسٹری پڑھ رہے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ سچے نہ مارتے ہیں سچے نہ چلاتے ہیں سچے نماز سے دیکھ رہے ہیں اپنی عبادت سے بنتے ہیں آج ہی ہر مذہب والا جو ہے جہاں جہاں اس کا داغ چلتا ہے وہ اپنے ساری دنیا میں جو یہ تہیہ कि بیٹھے چونکہ ہمارے پاس ایک امام ہے جو خدا نے दिया ہے ہم نہایت ہماری بند کر دیتے ہیں, چار بندے پاکستان میں. خبر صحیح ہے کہ نہیں کہ راہل رابی کے مسجد پہ ہماری پہ قبضہ کر کے اور مقدمہ بھی مارو بھی تو سی تو مقدمے بھی سب تھے نہیں, وہ کیا ہے جی اجازت ہے نفر یاد کی ہے اب اکبر صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور ادھر میں سمجھتا ہوں میں اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے یہ فرمایا ہے ام جی وہ یہ فرماتے ہیں کہ تو ہمارا تو یہ کدا ہے قرآن کی روح سے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی تسود نہ بھیجا ہو کوئی نہ کوئی نبینہ بھیجا ہو اس سے یہ کہنا کہ صرف مڈل ایس میں بھیجا ہے یہ وہ یہودیوں والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اور کئی اور قدان تعداد بھیجی ہے اس کے بعد پھر میں یہ کہا اور اس کے بعد خدانِ دنیا میں کسی اور جگہ کوئی نبی اس سے پہلے بھی نہیں بھیجا زیادہ جو قرآن کریم پچیس چھبیس انبیاء کا ذکر ہے وہ اکثر بريس کے حوالے سے بات ہوتی ہے باتوں کی اس لحاظ سے لال بن لگتی ہے کہ وہ کسی نے اگر كچھ سوال كیا كہ بھائی ہم آئے ہم نے جو ہے نا علاقے ادھر گیا تو مجھے معاف کر مم... yeah. yeah. yeah. yeah. کرنے کی ہے چاہیے. Yeah. نے کہا اچھا. کیا کرنا ہے؟ بتایا اس کو ہم سارے شام کا پیغام دیتے ہیں کہ اسلام پور سکون مذہب ہے محبت ہے سارا کچھ ہے تو وہ ہماری امریکہ کی جو ہے نا وہ جو لکھتی ہے کتابیں براؤن وہ تو اپنے آپ کو نبی کہتی ہے وہ کہتی ہے اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے صرف کرنے کی بات ہے۔, بات صرف یہ ہے کہ وہ جو مڈل کی وجہ ہے نا لگتا ہے دماغ میں یہ خیال آتے ہیں کہ کسی اور جگہ نبی آ بھی سکتا ہے اگر خدا کرتا ہے کہ ہر قوم کی طرف میں نے ہر بھیجے نبی بھیجے صرف تلاش کرنے کی بات آپ اس علاقے میں جائے؟ آپ کو پتا لگے رہنے سہنے سے گفتگو سے اور مڈل ایسٹ والے لیکن اکبر صاحب کے لے کے آئے ہیں ہر علاقے میں نبی ہے صرف ڈھونڈنے والی بات ہے چندے کا نام ہم نے آپ کو بتا دی 100 554 <mumblesaro> جو شخص خدا پر ایمان نہ لائے وہ مورشک یعنی خاموش مورتی ہے مگر ایمان لانے پر خدا پتھروں میں سے بھی ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے جو انسان عبادت نہیں کرتا وہ ان پتھروں سے بھی गुजरा گزرا جبکہ बेजान پتھروں کی بھی पूजा جاتی ہے. بات یہ ہے کہ اس ایمان میں ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے اس کو دیکھا वालेकुम अस्सलाम चोइस साहब ने आज ये मैंने अपना मैसेज मिल रहा थे आपके विशफुल थिंकिंग का बड़ा बड़ा शुक्रिया ये विशफुल थिंकिंग और जो और ये जो बताने बेहतर जवाब आपको मिल रहे हैं लेकिन आई सच में मिला कोई नहीं तो मैं پہلے پہلے پہلے جو جڑے اللہ تعالیٰ جلالہ اننا اللہ زینہ صلی اللہ ربا رہیم اور سلام شہد وانا جی صلی اللہ ربا رہیم اننا یہ ہاتھ کو لنا تو یہاں اللہ تو انہوں پر ہاتھ کی لیکن اللہ نے منہ میں جسر اللہ صلی اللہ رہیم جو مرضی تار لو توسی نہیں بلنا لیکن نہلیا اور شکریہ جانتا اسلام کا راز کیا اللہ تعالی نے دوبارہ بلاؤ کل سنائی نے کیا لوب نہیں جاب دی دے تی نہیں کر تو تو آم آم جی تو تو دل دل اختلاف ہوں دیکھنا پہنچا کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرہ سال متے پانچ سال مدینے کے اور حضرت صلی اللہ وسلم کو شاید پتا نہیں تھا کہ میں خاطم النبین خدا نے جا کے اٹھارہ سال کے بعد بتایا آج ہم جھگڑا کر رہے ہیں کہ یہ جی نبی کوئی نہیں آ سکتا اگر یہ اتنی اہم بات ہوتی کہ نبی نہیں آ سکتا تو پہلی یہ نازر ہوتی کہ دیکھ کہنا تھا وہ آ گیا اب نبوت ختم تو جب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں جو خاتم النبیین کے من ہے نا ہم آپ کو چلے چھویں صدی میں ملے چلتے یا. جو کہتے ہیں وہی بات جو مرحلہ کہی تھی کہ شریعت والا جس وام so be لڑ سی لڑکے کرتے کرتے سارے مارک کٹ کی غلطے کا وقت آیا ورنہ آنے لوگ گر محمد ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਮਾਤ ਕਮ ਦੀ ਅਲਤੀ ਤੋਨੇ ਸਮਝਾਓ 124 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਨਤਾਵਾਦ ਦੋਸ਼ਿਕਾ ਮਫਤਾਵਲ ਹੋਇਆ ਹੈ 124 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 200 ਮਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਐਮੇਥੀ ਉਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਟ ਜਦਾ ਕਰਨਾ ਯੂਪਾਲ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਆਫ ساتھ شکا دوست نے رکھیں تھی مانتے अब इसे کی بات کر رہا ہے وہ کیا سابت کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کیا वाली है इस جو معاملہ मामला نہیں होता ہے اور مجھے بہت سے دوستوں نے بتایا ہے جو صاحب کے قریب بھی دوست ہیں کہ ہم نے ان سے کئی دفعہ یہ درخواست کی ہے کہ صاحب آپ آئیں کسی بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں چائے پیتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اس لیے میں بھی ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانا ہم پر آیا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ فرواتا ہے پرانے قریب میں کہ خود ہاتھوں کو ہانا کو مل کو دوسری لے کر کرو اور جو ایک بات میں نے بار بار رش کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے فرمایا ہے کہ جی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑ پڑ پڑے اور زمین شخ ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے اس بات سے کہ خدا کا بیٹا ہے سب سے خطرناک بات دنیا کا خطرناک ترین عقیدہ اللہ تعالی میں ہے کہ ان, پانا اول اللہ ان سے کہو کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہے ثابت تم کر دو اس کی عبادت کرنے والے میں سب سے پہلے میں شا ہوں گا اتنے خطرناک عقیدے کو اللہ تعالیٰ صلی اللہ وسلم کو فرما رہا ہے ان سے کہ بیٹا تم سابت کر دو عبادت کرنے والوں میں سب سے آگے میں غلط اور جو یہ بندہ سامنے بیٹھا کہہ رہا ہے وہ بالکل غلط ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو اس لیے انسانی جو فہم ہے اور انسانی جو عقل ہے جو محدود ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ है ہیں تو اپنی دلیل لے کر آئے بیٹھتے ہیں پیار محبت سے ہمارا بیلنس ہو جائے گا آپس میں دونوں میں ایک تو ایسے اگر دو دوسرا ہوتا ہے ایک بیس. تو اس کو اس کا زیرو کر دیتا ہے سارے چور سے بیٹھے ہوں گے ہم پیار محبت प्यार کریں भी करेंगे हम अपने अपने بھی भी देंगे اور آپ تسلی سے جو آیات آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے عقیدے کے خلاف ایک محکم ثبوت ہے وہ اکٹھی کر لیں اور آگے بیٹھ کر ہم آسان موقع سے بات کریں ہم اس کو اگر آپ چاہیں گے تو ریکارڈ بھی کر لیں گے اور یہاں پہ بھی چلا دیں گے ویڈیو آ... پہ اوپر یا یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے اگر آپ چاہیں گے تو نہیں کریں گے لیکن آ... مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا زوم ہے نا یہ میں نے آ... بہت آیتیں پیش کی ہیں آپ مانتے نہیں اور شبا میں رائل ہی مار دیتا ہوں اور آگے نہیں پڑھا آپ نے پڑھا ہماری محبت پر کیونکہ محبت نہیں رہے سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ختم اللہ اللہ کُبین اللہ کتب اللہ تعالیٰ نے دنوں پہ موت لگا دی ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دنوں پہ موت لگی ہے تو پھر کوئی نہیں لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹیج پہ نہیں پہنچے پھر آئے پیار سے محبت سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میرا سالو تہرزہ جی سباندھا جایے کابیان جایے نال سکر بنجاب مجھے جی میں تو نے دخنا چندہ کیا کہ دیکھو میں بھی ریڈیو پروگرام کرتا ہوں کہ میں توڑا امیشن سکتا ہوں پروگرام کرتا ہے اسے مجھے سا بھی ہیں جی میں قرآن شیخ و ازائے میرے کو انجابی بورک کرنا ہوں کہ جب بورک اسی پرن تو تھوڑا الگ جب میں دیکھو جی آٹیک کر دیں گے کرنا <San> کچھ <San> <San> خالب نو بڑا کس آئے گا وہ کہنا ہے کہ اگر میں پرانیکلنگ دی روشنی دو جگر میں دیکھا کہ ایک مسلمان نے تعریف کیا تو اٹسس تھی خالد صاحب get it from the brother man مجھے مجھے یاد آگیا کہ زائد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر جیس سمجھ ہے خالد صاحب خالد صاحب خالد صاحب خالد صاحب میرے سوشی دے خالد صلیر صلیر صلیر من نہ میں دیکھا دیا نیمائی آخر زمان ہے. اسی تے قررندر صاحب کسی تے جبرنی کر دے کہ کوئی ساٹھی زبان بولے تو اگل بڑی پیاری ہے کہ اگل انسان دندر ایمان ہوئے پتھر بھی گواہی دندنے اور ایکینا دندنے اللہ کرے کہ جلدی اسے گواہ مل جان جنہیں خالد صاحب نے مقال کر لیا کہ ہو جانا خالد صاحب نے تنشل رہا میں آرکت الگرام تنگی ہات کرو سارے بٹے مارتے واسطے لیکن او نا نا انکار کردے ہا دی وجہ مرزا صاحب چیز ہے مطلب میں اللہ اپنی ساری سب آن والے رحمت مطلب تسی جڑا، تسی کر و و قرآن نو جڑا کر خراب نو بے من لوگوں نے یہ اہم کیا دنگ بیماری ہے اندین نیتر فضور ہے تفہت تکھیک ہے خالد صاحب یہاں اہ داستے ہو کہ تحنون کے سدہ انتظار نہیں آر والے دا اگر اماملی اور مسیح نے اڑا ہے اور تلالہ ہی یقین ہے تو اس سموز رسالہ نکال کرنو کہ کی مانتو اڑا ہے وہ مقام کی ہوئے گا وہ بات نہیں کیوں پھر بات ہمیں دعوتی ہیں پھر بات یہ ہے کہ آپ کے تینے کہ ہم آپ کو بیسے کانیس لاتے ہیں اور یار قرآن قیم چی کسی کھانی آیا پہلے بہت سارے اچھی اچھی لوگ نے تفصیل لکھی نا قرآن قیم کی وزاحت کی ٹھیک ہے اسلام آیا، قرآن آیا، آن لائن سارا کچھ منعقد سوال ہے کہ تو انہوں ایک اختیار کینے دتا ہے کہ قرآن کریم دی ایک آیت دا جو ترجمہ ہے جو مطلب تک سمجھے دیو وہی درست ہے اور باقی سارے غلط ہیں کے لئے مقدب ہی تسی پڑھ کے آئے ہو تو انہوں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ خواب دے ذریعے یا انحام دے ذریعے یا کسی کشف دے ذریعے دستے کہ ایس آیت دے ایمانے دی اگر تسی ہی ترجمہ پڑھ رہے کسی آیت دا مرزا اکلو ماریا گیا ماری گئی دل چفر ہے جو ہے جو لیکن واسے میں ہی ہی. جس دن ادھر آ گئے پھر جناب بلے بلے جانی. ایسا مخلص کمال ہو جائے گی اور نایت دشمن دس در چوکی حضرت میرے کندے ملا کے کھڑے ہو گئے تبلیغ کریں گے مل کے اللہ تندگی دے سیت دے آیا let's keep talking. Inshallah, we'll get somewhere. Sorry, ہم یہ ہے کہ عمر میں میں بڑا ہوں افسر صاحب میرے بھائی بھی ہے اور بچوں کے گھر بھی ہے کیونکہ میری ان کی فرق ہے کہ میں ان کو بچہ کر سکتا ہوں اور یہ مخالف ملاز کا بچہ ہے ان کی نیکی عمر سے مجھے حصہ ملنا ہی ملتا ہے جی؟ کہ جو کسی کو کسی نئے کام پر لگاتا ہے اس کو بھی سوال کر دیا جاتا ہے کام تو محت میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو اس اسطحہ ہے نیٹلوک مارکٹنگ تو یہ تو ہماری نیٹلوک مارکٹنگ ہے یہاں جے بڑھیں گے انشاءاللہ کام کریں گے تو ان کو دیکھیں گے پلکے بولتے ہیں خوشی ہوتے ہے صاحب کیا ہوگا اسلام علیکم اس وقت میری عمر 16 برس کی بار بائی اس کو آپ نے یہاں کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نہ شب دو شب مجھے ایک نہیں بلکہ دو دوستہ کرام بیٹھے ہیں اور ان کے رو برو بیٹھ کر بات کرنا بھی بہتر مشکل <سؤال> گام ہے لیکن بارد کوشش کرتے ہیں تو جہاں تک میرا اس طرف رو جان کی بات ہے میرے سوچھتا ہوں کہ یہ صرف سراسر اللہ تعالیٰ ساتھ پسرد و اس کے بعد میرا ذاتی طور پہ اگر پوچھیں تو میرا اس میں نہ کوئی کمال ہے اور نہ ہی میرا شروع میں اس طرف سے اس طرف طبیعت تو جنہیں اسلام کی خدمت کا ایک جذبہ ایک شوق پیدا ہوا تھا جو کہ قائم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ دعا بھی ہے اور آپ سوامین سے بھی دعا کی درخواست ہے اسلام کی اپنے رنگ میں گزرا ہے وہ تو لگ بھگ سے میسر آئے جامعہ وہ بھی بڑے پیار اور محبت کرنے والے ملو، ملو، ملو ڈالا جا سکتا لیکن بہرحال بہت ہی خوبصورت دور تھا زندگی کا جو کہ کہ جب جامعہ سے کوئی بھی فروغ تحصیل ہوتا ہے اس کے بعد نظام یہ ہے کہ ان کو ٹریننگ کے لیے کچھ عرصہ مختلف علاقوں میں بھجوایا جاتا ہے جہاں ہماری کمیونٹی ہوتی ہے اس میں پاکستان افریقہ اور بہت سی اور جگہ مختلف رسائن کی جاتی ہیں تو میرے حصے میں یہاں کینیڈا میں کیمبرج کے علاقے آئے تھے جہاں کچھ عرصہ میں کام کی کے اور سیکھنے کا موقع ملا ابھی کام کر رہے ہیں Maybe you could pick up... I don't know. 6.106522. one. So, میں نے اس وقت قرآن کی وہ چاہتے ہو کہ اللہ محبت کرے تو استبال کرو اور بات پیش کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دین اور ایمان کی بنیاد ہے اور اس محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی چاول استعمال کی جائے تو اتبا کا مطلب ہے کہ کسی کے نقشے تعالیٰ کی تباہ نہیں کی جا سکتی تباہ کی, کی جاتی ہے. کی کی ہے کیونکہ آپ چونکہ محبت رسول احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سے کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو تمام اپنے ساتھی رشتوں اور مال سے اور ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جائے تو یہ تو ایک بنیادی جو تقاضا ہے ایمان کا اب حضرت مسیحمد السلام جو ہے وہ جیسے میں نے کیا تھا کہ تیرہ سو سال میں چودہ سو سال میں سب سے زیادہ کامل طور پر آرو صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے چونکہ آپ کا مقام محبت کرنے والوں میں سب سے بڑا تھا اس لیے آپ کو اس منصب پر فائز کیا گیا اللہ کی تعالیٰ مطلب نہیں ہے محبت نہیں بلکہ محبت کرنے والوں میں سب سے اونچا مقام سعید نہ حضرت محدود کا تھا اس لیے آپ نے یہ دیکھا کہ عالم بالا میں گویا کچھ <تصفح> لوگ جو ہے وہ ڈھونڈ <تصفح> رہے ہیں کہ زمانے میں جو دین ہے جو دین کو زندہ کرنے والا ہے وہ کون ہے اور پھر ان میں سے ایک شخص کی نظر رسول پر پڑی اور اس نے کہا کہ آزاد سر اللہ یہ نہیں یعنی چاہتے کہ اور اس نے محبت نہیں کی لیکن اس زمانے میں بلکہ پچھلے تمام صدیوں میں آزور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جس نے محبت کی ہے وہ حضرت مرزا اس لیے آپ کو یہ مقام ہے دعوی جو ہے وہ مہدی و اور حربی جو گزرے یہ کمال لحاظ سے اس, اس کا دل در حقیقت قلب محمدی ہوگا ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو اپنا کشم بیان کیا جس کے بھی بات کی ہے خام میں آپ کو یہ دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہے جو کو کر رہے ہیں جو اس زمانے میں کی, کی, اپ کی محبت میں آگے بڑھا ہوا تو میرے کہ میں نے دیکھا کہ میں سے دو شخص میری طرف آئے اور ایک دوسرے کو مہادر کرے کہ یہ ہے بندہ اور پھر میرے سب کہتے ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا بڑھا دیا مجھے ایسی ایسے عظیم و شان روحانی تجربات ہوئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا تو اس لیے ہماری بہنوں کے لیے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ بہت سے بہت سے لوگ پیدا ہوئے جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانہ وار فلا ہوئے ہیں اور اپنے بھی محبت کا اظہار کیا ح اور, کہ اور, اور جیسے کہ برابر ہوتا ہے اس لیے کہ کیا خوبصورت فرمایا کہ اموتو اموتو بھی محبت رسول صاحب کو خدا تعالی نے جو مقام دیا وہ عشق رسول میں دیا ورنہ کسی اور کو دے یہ ہم کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین جن کی وہیل نامہ بھی بڑا مشہور ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا جو امام ہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہ تو امریا سے بھی افزا ہوں گے تو ہم یہ نہیں کہتے بعض لوگ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے جذبات کو شکار کرتے ہیں کہ دیکھا جی کیا کو سے محبت نہیں تھی کیا وہ کی نہیں کرتے تھے کیا حکومت نہیں کرتے تھے ماں نہیں کرتے تھے یہ مفتی محمود نے ایک تعریف کی ہے انیس سو میں جب ہمارے خلاف جی ہوا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلا جو کا کانفرنس ہوئی ہے اس میں اس اور انہوں نے کہا جی اچھا میلے صاحب نبی ہیں جی ہم نبی ہیں کیسے نبی ہوئے سر کی محبت میں, اور آپ کی میں. تو کہا اچھا تو ابو بکر نے نہیں محبت کی انہوں نے تباہ نہیں کی ابرد نہیں کیسلم امام وسلم نے, نے, نے نہیں کی تو اس طرح گویا انہوں نے لوگوں کے جذبات مشکل کرنے کو کی کوشش کی کہ انہوں نے تو نہیں کی, کی ہے. جیسے سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ انہوں نے نہیں کی لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خود آپ کا اپنا یہ کیدہ ہے کہ وہ جو آئے گا وہ تو خلفائے تھے وہ سیاست بھی کیا کرتے تھے کُلہ میں خلفہ و نبی ہوں جب بھی کوئی نبی ہلاک ہوتا تھا فوت ہوتا تھا تو اس کا خلیفہ نبی ہی ہوتا تھا لیکن میرے بعد اندازہ لگائیں کہ مثال کیا دے رہے ایک نبی فوت ہوا اس کی جگہ پہ نبی کھڑا ہو گیا پھر نبی فوت ہو اس کی جگہ پہ نبی کھڑا ہو گیا لیکن میں جب فوت ہوں گا تو میری جگہ پہ نبی نہیں کھڑا ہوگا بلکہ وہ جو آئے گا وہ آخری زمانے میں آئے گا تو جس نے آنا ہی آخری زمانے میں ہے تو پھر حضرت ابو بکر کیسے نبی ہو سکتے ہیں خود کہہ رہے ہیں میرے بات نہیں ہے یعنی میرے فوراً بات اس لیے حضرت تبو بکر صدیق کی جو عشق ہے جو محبت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں کوئی کلام نہیں ہے ابو حضور نے فمایا کہ ابو بکر جو ہے وہ ابیا کے بعد امر میں سب سے افزاد ابو بکر ابو بکربی ہوگا باقی حضرت میں سب سے افضل ہے <laughs> دو چھوٹے سے دکھا ہے اور دوسرا سوال جو ہے پرانے پاک جو انسان افراد کرتا ہے اور اس کو بھول جاتا ہے تو اس کے لیے کیا سلا ہے وہ اس دنیا میں مل جاتی آخرت میں یا دوستوں سناتے آتے ہیں کہ بھائی اس دنیا میں اس کو وہ جو اس کے بارے میں جب بڑے ہوئے تو بڑا ہوا تو رہا ہے برس دیا کیوں کہ مرنے کے بعد کیا صورتحال ہوگی نہ کسی, کسی آنکھ نے بات جو, جو جان کندنی کا وقت کرتا ہے تو انسان لوگوں سے بات نہیں کر سکتا اس کو شور دہلی سے, سے اور جو گنا ہے اگلے جہاز میں جانے کے بعد کیا آتا ہے؟ جو میں آتا ہے کہ قبر ہوتی ہے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے یہ ساری باتیں تو وہ جو عزاب تھا نا وہ یہ عذاب تو ہوگا نہیں. یہ تو مر گیا تو ایک دم گیا रुकेश सर इसी सब का बोलेंगे रुक क्या है डीपी पर सकते तो सुमो छोड़ता हूं आपको कॉल कर ले मरने के बाद के बारे में इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू सम मार्शल बेसिक इंफॉर्मेशन दूसरा सवाल क्या तुम भी था दूसरा व्यक्ति के पराग करके तो इंसान को क्या तो किस की दुनिया में साइट पर लाइसेंस और इजाजत के बारे में इससे बड़ी सुविधा क्या हो सकती है और प्लस का जो नतीजा है वो ये है قرآن کریم میں جو اور تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں زندگی کے تو, زندگی تو یہ تو ہے کہ اگلے جہان میں ہمیں وہ نہیں ملے گا جس کی ہم تمنا کرتے ہیں اور وہ ملے گا جس سے ہم جان جڑانے کی دعا کرتے ہیں اس لیے ایک تو بات ہے کہ قرآن کریم کے احکام کو سمجھنا اور دوسرا ہے کریم کو حفظ کرنا تو بھول جانے کی سزا نہیں ہے کہیں بھول نہ جائے اور رمضان جب جامعہ بنانے خاص طور پہ آف آپ نے یاد کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی اس کے قرآن کریم کو جو بھی آپ نے یاد کرنا ہے جتنا بھی پورشن ہے اس کا اس کی تلاوت کرتے رہے بار بار چلتے پھرتے آتے جاتے کرتے ہوئے اور احکامات کو یاد نہیں رکھا اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو آخرت میں بھی بہت بکتا ہے اگر اللہ ختم نہ ہو جو روایت uh, میں یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ قرآن نہیں مانتے ہم یہ ہی کہتے ہیں اس لیے کے ہیں. اس کی سزا کوئی نہیں جو علماء کریم اپنی ذات میں ظاہر باطنی مضمون کو لیے ہوئے ہیں اگر دونوں کا قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ اس کا ثواب بھی ہوگا اور جو حفظ کرتے ہیں وہ کوشش کرتے کہ نہ بولے جس کو بولے وہ اس کو دوبارہ یاد کر لے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کی دعا کرے کہ اس کی برکتوں سے نہ ہو جائے تو قرآن فی الحال جو, جو بھی نشہ چیز ہے اس لیے آپ جس طرح ہم شاید لے کے جانا چاہتے ہیں میں اگر نہیں جاؤں گا لیکن شراب حرام ہے کوئی بھی ہو مسلمان کے لیے بالخصوص حرام حرام گندی چیز ہے اس کو منہ نہیں لگانا چاہیے نہایت نہایت نہایت پیارے اور محبت کرنے والے سامعین میں کوشش کی آخر میں بات پر ختم کروں بات کو کیونکہ آپ کی بات سے شروع کرتا ہوں اور چونکہ آپ کی باتیں پرانے کریم کے اس کے اوپر ہے تو وہ سارا اس کے جاتا ہے آپ نے کتاب لکھی اربہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ نہیں کر سکتے اس کا ہمیشہ بول بالا ہے اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو اور اس سلسلہ کو بے قدری سے نہ دیکھو جو خدا کی طرف سے تمہاری اصلاح کے لیے اور یقیناً جلد ہلاک ہو جاتا ہڈیوں کا بھی پتہ نہ چلتا اپنی مخالفت کے کاروبار میں نظر ثانی کرو صاحب اپنی مخالفت کے کاروبار میں نظر ثانی کرو کم از کم یہ تو سوچو کہ ہمارا پیغام محبت آپ تک پہنچتا رہے خدا کرے کہ ہماری آواز کسی دل پر ایسا نہ کرے کہ اس کو خدا تعالی کی وہ جھلک نظر آیا جسے ہم دکھانا چاہتے ہیں اللہ مجھے بھی اور میرے تمام سامعین کو ہمیشہ اپنے میں رکھے آپ کے لیے خوشیوں اور برکتوں کے سامان پیدا کرتے رہے آپ بھی دلگیر نہ ہو دکھی نہ ہو اور ہمیشہ خدا کی جزاک اللہ مہربانی yad dinana ek vadiyat dilaba